ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالان یہ وصیت کی تھی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری میت کو میرے جنازے کو ایک اونٹ پر رکھ کر چھوڑ دینا وہ جہاں جائے اس میں کئی اقوال ایک قول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالانوں کو دار جسے آج کل کی زبان میں گورنر ہاؤس کہیں وہاں دفنایا گیا اور دفنانے کے بعد وہاں سے نکال کر کے جنت البقی لے گئے وہاں دفنایا ایک اس کی وجہ یہ تھی کہ خارج خوارد جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اتنے دشمن تھے یہ خیال ہوا کہ کہیں یہ لوگوں کو پتا لگ جائے کہ یہاں حضرت علی کا مزار تو ان کو نکال کر کے خدا ناخواستہ اس کی بے حرمتی نہ کریں اس لیے آپ کو عارضی طور پر کہیں دفنایا گیا اور اس کے بعد مدینے شریف بھیج دیا گیا ایک روایت یہ ہے کہ نجف اشرف جہاں اس وقت حضرت علی رضی اللہ کا مزار بعض حضرات نے اسی کو درست کہا بعض ایسے بزرگگان دین تھے جن کو یہ کشف ہوا کہ یہاں حضرت علی ردی اللہ کا مزار ہے جیسے ایک روایت ایسی آتی ہے کہ ہارون رشید کے دور میں ایک شیر کو دیکھا کہ ایک جگہ کی صفائی کر رہا تو پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہاں حضرت علی ردی اللہ کا مزار ہے اور آپ کو تعجب ہوگا ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ کا جسم اونٹ پر رکھ کر اسے چھوڑ دیا گیا تو افغانستان کے علماء کا یہ دعویٰ ہے افغانستان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہی مزار شریف وہ کہتے ہیں وہ اونٹ یہاں آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار جو ہے وہ افغانستان میں جس زمانے میں روس اور افغانستان کی جنگ چل رہی تھی تو زمانے میں کافی وہاں کے علماء اور بہت پڑھے لکھے علماء تھے جو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہم بظاہر سمجھتے تھے کہ بنجر علاقہ افغانستان میں لیکن بہت علم و فضل کے مالک علماء وہاں موجود تھے بڑے بڑے شیخ الحدیث شیخ القرآن ایسے لوگ جو جہاد میں شریک ہوئے کبھی کبھی پاکستان آنا ہوتا ایک عالم دین مجھ سے ملے اس پر جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس پانچ سو کتابوں اور بزرگوں کے حوالوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ کا مزار جو ہے وہ افغانستان میں جہاں اس وقت مزار شریف کہتے ہیں اس جگہ یہاں اسی طرح شیوں کا گروہ ایسا ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے وہ کہیں مزار تسلیم نہیں کرتے جیسے ای علیہ سلاۃ و اپنی زندگی میں آسمان پر اٹھائے گئے تو حضرت علی وصال شریف کے بعد میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے بہرحال دو قول کو تقویت ہے ایک تو یہ کہ جنت البقی میں ہے اور ایک یہ کہ جس کو نجف اشرف کہتے ہیں وہاں حضرت علی ردی اللہ کا مزار ہے یہ سارے اقوال میں نے جو میرے ذہن میں تھے آپ کو بتا دیے اور کوئی